الرحمن اللہ علیہ صلی اللہ وحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح محمود اور صبر صبح کے تمام سامعین قارن گرامی برادران سب کو سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر چھ سو ساٹھ پبلک تین سو دو ہے چھ سو ساٹھ دعوت شریف کی شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور تین سو دو اورد فتح کے دروس کی تعداد ہے اوراد فتھیہ میں ہم لوگ اس وقت جو ہے بعد سے اسماع الحسن میں ہیں اوراد اورتیہ میں میں سے اعظم نمبر ستارنگ یا قہار قرآن پاک میں اس عنوان سے آپ لوگوں کو خوش تو جہاد دے رہا تھا تو یا کہا جو اللہ کے اسم عظم ہے اس اسم کے بارے میں قرآن پاغ میں یہ سلم سراہتن قرآن پاغ میں چھ مقام پر آیا تھا ان میں سے چھٹا مقام جو ہے یہ آیا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لمن الم اليوم لمن نیلق اليوم لاہل دلق ہار یہ مقدس آیت تھی اس آیت کے ذیل میں جو ہے تھوڑی توجیحات آپ لوگوں تک پہنچایا تھا تو یہ آیت جو ہے اس میں لمن جو ہے اس کا کہنے والا کس کی بادشاہت ہوگی تو جواب میں لاہواح دلقہ اس آیت کے حوالے سے جو ہے یہ تو جس دو ایک تو ایک حادث پیش ہوا ابن عباس سے عبداللہ ابن محسوس سے ان سے رواج ہوا کہ انتقامت کو جو ہے ہاں جی یہ زمین ایک اور زمین میں تبدیل ہوگا یہ زمین جو ہے ایک صاف زمین پر جمع کھنچ جائیں گے جس پر کسی قسم کی ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا یہ دنیا تباہ ہو کہ ایک نئی دنیا ہے زمین اس پر قسم کی گناہ نہیں ہوگا اس وقت جو سب اس میدان میں قیامت میں جمع کرنے کے بعد ایک مناظر کو حکم ہوگا کہ وہ یہ ندا کرے لمن الملک اليوم آج کس کے بادشاہ تھے تمام خلق اولین اور آخری اس میدان میں جمع ہیں آج کے دن جو ہے کہ کس کے بادشاہ بادشاہی کس کے ہوگی ہاں جی یہ حدیث جو اس پر تمام مخلوقات مومنین و کافرین سب یہ جواب دیں گے لاہد القاد ایک ہی طاقتور مکمل غلبہ رکھنے والی اللہ تعالیٰ کے لیے آج کی حکمت ہوگی یہ جو ہے جن تمام معلوم اقرار کریں گے تمام ان جن اقرار کریں گے ایک آدیش یہ ہے کہ ایک مناظر ادا دیں گے لمن الملکل اليوم کہ کر تو پھر سب جو ہے اقرار کریں گے لیکن مومن اپنی خوشی سے اعتقاد کے مطابق جس کا اعتقاد تھا قیامت کا دن برپا اور وقف اللہ تعالیٰ ہی کی مکمل بادشاہت کا ظہور ہوگا کوئی اس دن اللہ کی بادشاہت کا انکار نہیں کر پائے گا تو خوشی و تلزس کے سرج میں کہیں گے اور کافی جو ہے مجبور و عازش ہونے کے بنا پر رنج و غم کے ساتھ اس کے غرار کریں گے چلو کہا لیکن دوسرے بعض مفسرین نے فرمایا ہے مفسری فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ جواب بھی یعنی للم الکلیوم بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرح یہ ندا گا مطلب یہ بھی اللہ کی طرح سے ایک منادی ندا کرے گا کہ آج کس کے کی بادشاہ تھے تو جواب بھی جو ہے اسی کی طرف سے ہوگا جب جواب دینے والا کوئی نہ جو ہے نہیں ہوگا تو پہلے سور سے تباہی کے بعد کوئی نہ ہوگا جواب دینے والا تو خود حق تعالی تعالیٰ شان ہو ہی جواب دیں گے اللہ ہی فرمائے گا لاہ دلقاہ تو یہ دو جو ہے لیکن یہ ہر طرف سے مسلم ہے کہ اس دن کی بادشاہ صرف اللہ تبار و تعالق ایک ہی ذات یک ذات میں بھی صفات میں بھی یکتہ کہار ہر چیز پر طاقت اور غلبہ رکھنے والا ہر شے سے طاقتور اور غلبہ رکھنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت پر حکومت ہوگی تو اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں جو ہیں آج کے درخت باس یہاں سے جڑی ہے تو تھا تو آیت کی تفسیر جو تفسیر نمنا ہے تفصیل نمونہ میں ذیل ہے ماتیں یہ آیت اللہ تعالیٰ کے حاکمیت مطلقہ جن اللہ تعالیٰ کے حاکمیت مطلقہ کے ظہور کے بارے میں ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ قیامت کے دن کے اہم خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ تبار و تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کا ظہور ہوگا لمن نلم اليوم آج کے دن بادشاہت کس کے ہے جواب میں کہے گا اللہ الواحد القح ایک ہی واحد یکتا کی ہوگی لیکن مفسرین میں بات سے یہاں پر کہ اس سوال کو کون کرتا ہے لمن الم اليوم کی سوال کون کرتا ہے اور اس جواب کو بھی کون لوگ دیں گے اس میں باعث تو بعض نے کہا ہے سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مترا ہوگا ہاں جی اور جواب تمام مومنان و وقہان دیں گے جیسے پہلے والے حدیث کے ہو یا عباس کے بعض محاصرین کا قول ہے کہ یہ سوال و جواب دونوں اس طرف ہے خدا تعالی جو ہے خود ہوگا خود ہے اور اللہ خود سوال بھی اس کی طرف سے ہے کیونکہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کوئی موجود ہی نہیں سب مر گیا ہاں جی تو اللہ سوال ہوگا کوئی جواب دینے والا نہیں تو اللّہ تعالیٰ کا خود جواب دے گا بعض مفسرین جو ہے متخد ہیں کہ منادی الہی اس سوال کو مطرح کرتے ہیں اللہ کی سے ایک منادی ندا دینے والا اس سوال کو مطرح کرتے ہیں اللہ کے حکم سے علمکلیوں آج کس کے بادشاہ تھے تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اور وہی منادی خود جواب دے گا پھر اللہ کی طرف سے ندا دینے والا منادی خود جواب دے گا کہ لاہ دِلکھا لیکن ظاہر آیت یہ کہتی ہے یہ سوال و جواب ایک خاص فرد کی جانب سے مترا نہیں ہوں گے یہ سوال و جواب بلکہ یہ ایک ایسی سوال ہے جو خالق و محروب یعنی فرشتہ و انسان مومن و کافر اور تمام ذرات وجود اور در و دیوار عالم ہستی بدون کسی استثناء کے مطرح ہے یعنی سب کی طرف سے مطرح ہے یہ سوال و جواب یعنی غویا کہ سوال بھی سب کی طرف سے آج کس کی بادشاہ ہوگی ہاں جواب بھی سب کی طرف سے یہی ہے چونکہ سب کو اس دن نظر آ رہے ہیں اس دن جو ہے بادشاہ صرف اسی لہٰو القحار کا ہے کسی اور کا کوئی ظہور نہیں ہے کسی اور کی طاقت کا ظہور نہیں ہے کسی اور کے کوئی شان و شوقت کا ظہور نہیں ہے سب جو ہے خالی ہاتھ ہے ایک قن میں ہے ہاں جی ہو سکتا بہت جس طرح قرآن نے کہا حفاتاً ورعاً ننگے پیر اور ننگے جسم میدان میں آئیں گے سب بیچارہ وہ مسکین فقیر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر یقین یقیناً سب یہی کہیں گے کہ ایک ہی واحد قہار اللہ کے جو ہے ہاتھ میں ہے اسی کے بادشاہت ہے وہی سب کچھ ہے آج اسی کا حکم چلے گا ہاں جی دنیا میں پھر بھی کچھ لوگ اپنا عارضی بادشاہت عارضی حکم اپنی اتھارٹی چلاتے تھے اللہ نے اختیار دیا تھا وہاں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے تو سب بے بس ہیں سب اللہ کی طرف نکاح کریں اب وہ کیا حکم فرماتا ہے ان کے بارے میں تو تمام موجودات عالم جو ہیں اپنی زبان حال سے جواب دیتے ہیں کہ لاہواحد انقار ثواب گویا کہ سوال بھی سب کی طرف سے ہیں اور جواب بھی جو ہیں تمام موجودات موجود عالم جو ہے تمام موجودات عالم اپنے زبان حال سے جواب دیتے ہیں اللہ یعنی جہاں بھی دیکھیں جہاں بھی دیکھیں اس دن اللہ تعالیٰ کی آثار حاکمیت نمایاں ہیں اور جہاں بھی دیکھیں لیک اللہ کی آثار حاکمیت ہیں اسی کی حاکمیت ہے اسی کا حکم چل رہا ہے اسی کا جو ہے نظام چل رہا ہے وہی چیز کو جنت کی طرف حکم کریں جنت کی طرف جا رہے ہیں جس کو جہنم کا حکم کریں جہنم میں جا رہے ہیں جس کو جلدی جانے کا حکم کریں وہ جلدی جا رہا ہے جن کو دیکھ میں دان میں ہاں شدید گرمی میں تڑپاتے رکھیں تو وہیں تڑپتے رہیں گے اور آپ جس چیز پر بھی نگاہ کریں اس سے اللہ تعالیٰ کی قاہریت کی نشانیاں ظاہر و اشکار ہیں اس دن اور ہر ذرہ اپنی اپنی مقام پر اپنے دل میں یہ زمزمہ کر رہے ہوں گے کہ لمن الملک لوم آج کس کے بادشاہت ہے جواب میں للہ الواحد القار سب جو ہے اپنے اپنی ضمیر سے سب کو جان کر سمجھ کر اقرار کرتے ہوئے فاہی نہ نفای کہیں گے لاہد القار البتہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں جی مالکیت و کہہار تمام عالم پر حاکم ہے یعنی آج دنیا میں بھی آج شمرت آج اس وقت بھی اس دنیا میں ہاں جی اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے مالکیت و کہار تمام عالم پر حاکم ہے لیکن لیکن آج بہت سے اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں بہت سے اس چیز سے غافل ہیں ہاں اسی لیے کچھ لوگوں نے خدائی دعویٰ کیا لیکن قیامت کے دن اللہ کی یہ حاکمیت ایک خاص ظہور و بروز تازہ پیدا کرتا ہے کہ اس دن تمام جبابران شعور ظالم نقو فرائن فرعون سلق و نمرودیان و تمام مستقبران عالم جو ہے تکم و اللہ کے حضور نہ چاہتے ہوئے سر تسلیم خم ہوں گے نہ چاہتے ہیں وہ بے بس ہوں گے ہاں جی ان کا کچھ چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا ان سب کے ہاتھ خالی ہیں آج ان کے ساتھ کوئی آور یاور نہیں ہے کوئی فوج جو لشکر نہیں ہے کوئی ہاتھوں میں کوئی جو ہے اپنے دفاع کی کوئی چیز چیزیں نظر نہیں آ رہا تو تمام مستقبل عالم اللہ کے حضور نہ چاہتے ہوئے سر تسلیم رقم کم ہو ہاں جی کم ہوں گے سب لیکن انہیں کیا فائدہ وہ دن جو ہے اب فائدہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں اگر سر تسلیم کر لیتا اللہ کی بندگی کر لیتا تو فائدہ تھا لیکن اب وہاں پر چونکہ تسلیم کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے ہاں جی لہذا وہاں اس تسلیم کا جو مال ہیں مجبوری میں کر رہے ہیں سویں کوئی فائدہ نہیں فائدہ اختیاری حالت میں سر تسلیم خم ہونے میں ہے لہذا تمام مسلمان عالم خصوصا حکمرانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ الاحد القار ہاں جی جو ہے اللہ تعالد القحار ہونے پر تمام مسلمان خصوصا حکمرانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے الاحد القحار ہونے پر سچا وہ پختہ ایمان رکھیں ہاں اور اس سے ڈرتے رہیں اس کے غضب سے اس کے قہر سے ہاں اور دنیا کو اور دنیا کو ہر کے ہاں جی سامنے پوری قوت کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کریں اور کمال جیانت داری اور ایمانداری سے یہ حکمران عالم اسلام پہ حکومت کریں اور اپنے فرونی صفحات سے نکل آئیں اور اللہ واحد قہار کے سوا کسی کو بھی واحد قہار نہ جانے کسی کو بھی سپر پاور نہ جانے کسی کو بھی اللہ کے سامنے تو کوئی طاقتور چیز نہ جانے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے ہمارے حامل شال ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے نصرت ہماری شامل حال رہیں اور ہر میدان میں ہمیں کامیابی حاصل ہو اور مسلمان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں ورنہ آج کے دور میں مسلمان حکمران ہمیں نظر آ رہے ہیں ہاں جی کہ آج سی, سی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ہاں جی اللہ سے تو کوئی چیز مانگتا ہوا ہی نظر نہیں آ رہا بس دنیا کفر کے سامنے پاکستان کے سیلاب کی حالت میں سب جو ہے ان کے پیر پکڑ رہے ہیں حکمران اور ان سے جو ہے درخواست کر رہے ہیں مدد کی ہاں اور وہ یقیناً چاہیں تو کچھ کریں گے نہیں چاہیں گے تو نہیں کریں گے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہاں جی اپنی قوال دی سے آنے والے آفتوں سے مصائب سے اس ملک کے جو ہے سرمائیوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوا اس ملک کے دفاع کے لئے اندرونی دفاع کے لے خاجی دفاع کے لیں ایسے آفتوں سے بچانے کے لیے تو آج پاکستان اس سیلاب سے, سے اتنی تباہی یقیناً نہ ہوتا لیکن کچھ نہیں کیا ہوا ہے سب کچھ اپنے پیٹ میں ڈر رہے ہیں آج شی حکمران ہاں اپنے لیے باہر ملکوں میں اپنے لیے مال و دولت بنا رہے ہیں تو یقیناً جو ہے آج کے ملک کو عظیم تباہی دیکھنے پڑ رہے ہیں اللہ کے کہا نہ دل ہوا سیلاب کے صورت میں اور کتنے لاکھوں لوگ بے گھر ہوا کتنی لاکھوں لوگوں کی ساری جمع پنجی سیلاب میں بہ گیا بیچارے لوگ کس مشکل میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ سب یہی ہے کہ ہمارے حکمران ہمارے عوام للہ الواحد القہار کی حاکمیت کے سامنے سر تسلیمنی ہے خود کو کچھ سمجھتے ہیں اللہ بھی دیکھ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں پھر دیکھو تم کیا کر سکتے ہیں انسان اللہ کے بارش کے سامنے بے بس ہے پانی کے سامنے بے بس ہے ہوا کے طوفان کے سامنے بے بس ہے کسی بھی جو ہے وبائی امراضوں کے ڈینگی جیسی مچھر کے سامنے وہ بے بس ہیں کرونا جیسی جراثیم کے سامنے ایک جو ہے وائرس کے سامنے بے بس ہیں کیوں اس لے کہ جو ہے ہمیں اللہ پر پورا پورا بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کے رضا کے لیے ہماری حکمران کام کریں ہمارے عوام اپنی کاروبار میں اپنی تجارت میں اپنی انفرادی اور اجتماعی ہر زندگی میں جینتداری سے کام کریں گے تو برکت بھی اسی میں ہے مال و دولت بھی اسی میں ہے دنیا میں بھی عزت اسی میں ہے القعمد میں بھی نجات اسی میں ہے کہ ہم للہ الواحد القہار کے سامنے سر تسلیم میں ہم رہیں اللہ مصل محمد اللہ